غسل کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے بھائی غسل جیسے مردی آپ کر لیں اگر عام غسل ہے اور اگر غسل ہے جنابت کا احتلام کا ہمسری کے بعد والا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھوئیں اس کے بعد بایا ہاتھ اس کو اس کے ساتھ مٹی لگائیں یا آج کے زمانے میں صابن لگا لیں اور اس کو دوائیں پھر دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈالیں پھر کلی کریں پھر ناک میں پانی چڑھائیں پھر چہرہ دھو لیں نماز کی طرح وضو کر لیں اس کے بعد سر کے اوپر پانی ڈالیں اور لپ کے ساتھ ڈالیں بالوں کی جڑوں میں پانی داخل کریں پہلے دائیں سائڈ پہ پھر بہی سائڈ پہ تین دفعہ یہ عمل دہرائیں پھر پورے جسم پہ پانی ڈال لیں آپ کا وزو ہو گیا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی جنابت کے غسل میں مسے کا ذکر نہیں آیا حدیث میں فجر اور اصر کی نماز با جماعت ہاں ایک بات رہ گئی میرے بھائی ایک بات رہ گئی ہے یہ غسل کرنے سے پہلے یہ بعد میں کتنے کل پڑھنا ضروری ہیں جی کتنے کل پڑھنا ضروری ہیں میرے بھائی اگر کل نہیں پڑھیں گے تو پاک کیسے ہوں گے کتنے کل پڑھنے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کل نہیں پڑھتے پھر پکڑے گئے آج جی میرے بھائی میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ گسرے دنابت کے وقت کلمے پڑنا ضروری ہے کتنے کلمے چھ چھ ہے کہ تین بہرل کوئی کرمہ ضروری نہیں ہے بس اسے دن سے پہلے آپ کی نیت نہیں چاہیے آپ کے دل بھی ہونا چاہیے کہ میں گھسے دن آبد کرنے لگا ہوں کوئی کلمہ پڑھنا ضروری بلکہ سنت ہی نہیں ہے طریقہ ہی نہیں ہے طریقہ, نہیں. طریقہ نکالیں گے تو بت ہو جائے گا یہ کلمے پڑھنے کا یہاں پہ کوئی اچھا نکاح کے موقع پہ کتنے کلمے پڑھنے ہیں وہ بھی مانتے آپ جی مول صاحب پڑھاتے ہیں آپ پڑھتے ہیں پھر ساتھ کتنے کل پڑھے تھے میرے بھائی دیکھیں نکاح کے موقع پہ نبی علیہ السلاط و خطبہ پڑھتے تھے آپ نے کسی بھی نکاح پہ کسی صابی سے کوئی کلمے نہیں پوچھے کیونکہ آپ جس کا نکاح پڑھاتے تھے وہ پہلے ہی مسلمان ہوتا تھا اور آج جس کا نکاح پڑھاتے ہیں مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں مسلمان ہی ہے پہلے سے مسلمان ہے تو اب کیوں کرمے پڑھا رہے ہیں بھی اسے نہ حدیث ثابت اور ویسے بھی وہ پہلے سے مسلمان ہے اچھا اچنے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کسی آدمی کو مسلمان کرنا ہو کافر تھا کچھ سے تھا ہندو تھا عیسائی تھا مسلمان کرنا ہو تو کتنے کرمے پڑھائیں گے جی ایک کلمہ یہ چھ کلموں کا صبر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے وہ کلمہ جس سے انسان مسلمان ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اور اگر آپ کہیں کہ باقی پانچ کلمیں بھی بڑے اچھے ہیں تو اچھے کلمے پانچ نہیں ہیں بے شمار ہیں پورا قرآن پاک قرآن پاک کی ہر ایت بہترین کلمہ ہے چی کو کہتے ہیں بے شمار ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ جیسے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی ہے